اگر بچے بالغ ہیں اور ان کے پاس ایام النہر میں اتنا مال ہو جائے کہ جس پہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو تو اس بالغ پر بھی قربانی ہے اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں اگر والدین کر دیں تو مستحب تو پیسے تو آپ ہی کے چنگل میں ہیں نا اگر وہ مالک بھی ہے تو پیسے لیں اس سے اور دونوں میں نے مسئلہ پہلے بتا دیا نا اگر اس سے آپ پیسے نہیں لیتے اور اس پر قربانی واضح آپ اس کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرف سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو بتائیں اور اگر اس کے پاس ہیں پیسے تو آپ اس سے پیسے لیں بالکل لیں اس سے کہیں کہ بھی آپ قربانی کریں جی ہاں پیسے نہ بھی دیو فرض کریں آپ کو لیکن اس کو مسئلہ ہی بتا دو کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ پہ قربانی واجب اتنا اتنا بتانا تو اس کو ضروری ہے نا مسئلہ